مغلایا سلیہند منا حلا ہا پیر فل خل هو الحبيب الذي ترجى شفاءه هو الحبيب الذي ترجى شفاءه لكني حول من الى الاحوال مقترحي مولاي صل ونسلم دهي بدنالا حافظ کل مستقا بلب ماں پا سی تنا رستاف بلب بلغ ما سی دام بلنا 80 ش میں پات فریاد ہے فریاد آصبو صفا فریاد ہے فریاد, فریاد ہیں آ مو صفا فریاد ہے فریاد ہے ابن سدا فریاد ہے فریاد فریاد ہے فریاد ہے میری حاد میں سے بام مرو فریاد ہے ہے میری حادث میں تبام مرو فریاد تروا فرياد ہے فرياد ہے سلول حدیف صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج مدری چینل کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آفیشلی یہاں کے ہمارے یہاں کے ادارے والوں نے ہمیں آفیشیلی پرمیشن دی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے روزے کے اندر جا کر مدری چینل کے کیمرا مین آئے اور یہ آپ کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمد یہ پاکستان کا کہا جا سکتا ہے کہ پہلا چینل ہے جس کو اس طرح اپروول ملی اور الحمدللہ للہ یہ اسلامی کی ایک مثبت پالیسی کا بھی نتیجہ ہے اور یہاں میں ایک اور بات بھی ارض کرنا چاہوں گا کہ ہماری مدری چینل کی خواہش یہی ہے کہ وہ پرکیف مناظر وہ دل کو چھو لینے والے مناظر وہ متبرک مقامات جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اتنا سفر نہیں کر سکتے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہماری تمنا ہے کہ مدری چینل کے بھی ناظرین ان مناظر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں بجے اسلامی بھائیوں آج ہم کن کے قدموں میں حاضر ہیں سبحان اللہ اہل بیتِ کے وہ روشن چراغ حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جو حاملہ حسین ہیں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ کے پرچم کو اٹھانے والے کربلا کے میدان میں آپ کی قربانیاں جو ہیں وہ عظیم داستان رکھتی ہیں آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے بازو کاٹے گئے اور وہ یہ بازو کیوں کاٹے گئے کہ کسی طرح امام حسین کا پرچم نیچے آ جائے پہلے ایک بازو کاٹا گیا آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس پرچم کو تھام لیا پھر دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا اور پھر آپ کو بھی شہید کیا گیا آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ قریب کے صاحبزادے ہیں کیا خوبصورت نسبت ہے اہل بیت اطہار کی وہ شاندار بارگاہ ہے جہاں ہم حاضر ہیں اور اہل بیت کے فضائل کیا ہیں سبحان اللہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریب علیہ السلام کے اہل بیت کون ہے کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں تو انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا پوچھا گیا وہ کون ہیں فرمایا وہ اعلی علی ال عقیر ال جعفر اور آلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے یعنی یہ وہ خاندان ہے جس کو اہل بیت اتحار کہا گیا اور سبحان اللہ اعلی حضرت اسی آل کی طرف تو اشارہ کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کن کے قدموں میں آئے ہو کن کی غلامی اختیار کرنی ہے کیا لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھر نور کا <سلام> اللہ اعلی حضرتوں امام حسن اور امام حسین کی یہ شان تھی کہ امام حسن نبی پاک علیہ سراۃۃ وسلام کے سر اقدس سے لے کر سینے تک میرے آقا کی گویا تصویر ہیں اور امام حسین سینے سے لے کر قدموں تک تصویر ہیں اور اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کو ملا کر شبی ہے مصطفیٰ پوری ہو جاتی صحابہ کو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا ہوتا تو حسنین کریمین کا دیدار کر لیا جاتا اللہ اکبر کیا شاندار شباحت ہے اور کیا شاندار شخصیات ہیں نبی پاک علیہ السلام حسنین کرینا ان کے بارے میں فرماتے یہ دونوں میرے پھول ہیں نہ صرف یہ فرماتے بلکہ انہیں سونگا بھی کرتے تھے ان کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے اعلیٰ حضرت شہزادوں کے حسن کے بارے میں کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں آئیے مل کر وہ بھی پڑھتے ہیں ساپ پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا نسب دین ان کے جاموں میں ہے کا سبحان اللہ سبحان اللہ بیت بیت اسلامی بھائیوں اب ذرا ایک اور خوبصورت حدیث سے سنی اہل بیت کے فضائل کیا شاندار ہیں نبی باق علی اسلام نے فرمایا میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لچکی ہوئی رسی ہے اور میرے اہل بیت اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کے حوضے پر مجھ سے ملیں گے پس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو یہ بڑا اہم فرمان ہے ہمیں اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے ان سے سچی محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور دوسری بات کہ آج بھی ہمارے اطراف میں سید یادگار ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے ان سے بھی دل و جان سے پیار کرنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے اور ہمارے بزرگوں کا بھی انداز رہا خود امام اہل صنعت عالیہ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سید سامنے آتا ادب سے کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو چیزیں بانٹتے ان کو ایک دیتے سید جادو کو دو عطا کیا کرتے اور آج بھی یہ سیرت امیر اہل سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سیدگان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو بعض اوقات ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے ہیں تقسیم کی باری آتی ہے انہیں دو عطا فرماتے ہیں ہم کیوں نہ ان سے محبت کرے کہ ان کے نانا جان سے ہمیں محبت ہے ان کے نانا جان سے ہمیں پیار ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اہل بیار کی کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ ایک شاندار وقت شاندار روایت سنیے حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے راستے میں آپ نے حسدین کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے نبی پاک پاکرات السلام پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کے بعد بارش کسی کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک صاحب مجھے دے دو اور پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا آپ نے اسے سینے سے لگا لیا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے بسلسل رو رہا تھا پس آپ علیہ اس راتوں نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی اور وہ اسے چوسنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا پھر میں نے ان کے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرا بھی ابھی تک رو رہا تھا حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے دوسرا صاحب زیادہ لے کر بھی اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا ذرا سوچیں تو صحیح کیا ہستیاں ہیں حسینا کریمین کہ جن کے منہ میں نبی پاک اپنی زبان ڈال کر ان کی پیاس بجھایا کرتے مگر یہی کرملا کا میدان تھا جہاں انہیں پیاسا رکھا گیا انہیں بھوکا ستایا گیا فراط بڑا قریب ہے مگر پھر بھی فرات کا پانی انہیں پینے نہ دیا گیا نہ صرف امام حسین کو نہ صرف علی اکبر کو بلکہ دودھ پیتے علی ازغر کو بھی پیاسے ان کو شہید کیا گیا اے میرے بیچے کابھی بھائیوں یہ ہم سب کے لیے بڑا در عبرت ہے حسنین نے ان کے فضائل کیسے نبی پاک علیہ اسلط و فرماتے ہیں میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ میں ان دونوں حسن یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما سبحان اللہ یہ میرے آقا کی محبت کا آدم ہے اور انہی خاندان اسی اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ کے قدموں میں ہم کھڑے ہیں بڑی امید ہے بہت دور سے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور ہم پر کرم ہوگا ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی اہل بیت کی غلامی پر ہمیں بڑا ناز ہے ہمیں صحابۂ کرام سے بھی پیار ہے اور اہل بیت اطار سے بھی پیار ہے اللہ ان محبتوں کو سلامت رکھے اور یہی محبت ہمارا اثاثہ ہیں انشاءاللہ انہی اللہ نسبتوں کے سبب ہم اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں گے میٹھے اسلامی بھائیوں دوران حاضری اثر کا وقت ہو چکا ہے یہاں میں ایک اور بھی مدری پھول دینا چاہوں گا کہ بدری چینل کے ناظرین آپ جب بھی کسی سفر پر جائیں چاہے مبارک سفر پر جائیں زیارتوں پر جائیں یا بزنس ٹرپ پر جائیں مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے نماز کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنا ہے اب انشاءاللہ مدنی قافلے کے اسلامی بھائی نماز اصل با ادا کریں گے اور پھر انشاءاللہ حضرت عباس رضی اللہ تعلق کے قدموں میں جا کر ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربان یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر برفی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اہل بیت کے قدبو میں آئے ہیں مولا ان کی برکتیں نصیب فرما بہت دور سے آئے ہیں پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں قرض داریاں بے اولادیاں اور نہ جانے مدنی چلنے کے ناظرین کس کس پریشانی کا شکار ہیں اللہ مبارک درباروں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما سب کو خوشحالیہ نصیب فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہم سب کو یہاں کی فریوز و برکات سے مالا مال فرما اے اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنا نصیب فرما صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما اے رب کریم جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں جو بدلی چینل کے ناظرین بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں سب کی پریشانیاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما بیماریاں دور فرما قرض داریاں دور فرما گھریلو ناچاکیاں دور فرما اے اللہ سب کے رشتے حالات میں برکتیں اطا فرما سب کو کی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں یہاں بلایا اے رب کریم اب جلدی جلدی بقہ پاک اور مدینہ طیبہ دیکھنا نصیب فرما ایمان اور آفیت کے ساتھ نیچے مدینہ میں موت عطا فرما جنت المقین مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پروس عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت کئیار حمر راحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلحیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین کا مبارک دن آیا ہی چاہتا ہے اور یہ دن بڑا ہی مبارک ہے یقیناً اس دن بہت سارے اسلامی تاریخ کے واقعات ہوئے اس وقت مضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روزے کے پاس کربلا میں موجود ہیں آئیے دس محرم کا دن کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اسلامی تاریخ کا اہم دن ہے اس کے بارے میں سنتے ہیں دس محرم الحرام عشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علا نبی اللہ سرات السلام کی توبہ قبول کی گئی اسی دن انہیں پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا جی ہاں اسی دن عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبین والسلام پیدا ہوئے یہی وہ دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی اسی دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علا نبی سلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی ساری قوم کے ساتھ اپنی سارے رفقا کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا یہ عشورہ کا ہی دن تھا جب سیدنا نوح علیہ سلاۃسلام کی کشتی کوہے جو ٹھہری اسی دن حضرت سلیمان علاء نبینہ والد صلاحت والسلام کو ملک کے عظیم عطا کیا گیا اسی دن حضرت سعیدنا یوروس نبینہ والد مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن سیدنا یعقوب علاء نبینہ والسلام کی بینائی کا ذوف دور ہوا دس محرم ہی کا دن تھا جب حضرت سیدنا یوسف علاء نبینہ والد گہرے کنویں سے نکالے گئے اسی دن سید ایوب علاء نبینہ والسلام کی تکلیف کو رفا کیا گیا آسمان سے سب سے پہلی بارش اللہ غنی یہ بھی آشورہ کے دن ہی نازل ہوئی اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہر رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا یہ چوبیس واقعات کے بعد اب پچیس ماں سنیے کہ امام الحمام امام عالی مقام امام ارش مقام امام کشنا کام سید اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بما شہزادگان شہزاد و رفقہ تین دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی آشورہ کے روز دشت کربلا میں انتہائی سفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا اتنا اہم دن یہ اسلامی تاریخ کا آشورہ کا دن ہے جو آیا ہی چاہتا ہے آئیے اب سنتے ہیں کہ آشورہ کے دن ہم نے وہ کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور برکتیں ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز سلاط اللیل یعنی رات کے نوافل ہے میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے تو برائے کرم محرم الحرام میں جتنے ہو سکے نفلی روزے رکھیے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لما فرماتے ہیں میں نے سلطان دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر دست فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ آشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ میرے بیچ بھائی احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے یوم آشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو سبحان اللہ میرے آکار اسراط وسرال ایک اور جگہ فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ آشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کرنے لیں کر بلا کہ ان پاک مزاحوں سے کہ انشاءاللہ شاء عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھیں گے بلکہ محرم میں جتنے ہو سکے روزے رکھیں اور دس محرم کو اور کیا اعمال کرنے ہیں مفصر شہیر حکیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں محرم کی نوی اور دسویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ شاء سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فاتحہ کرے کہ بہت مؤثر اور آزمودہ ہے بجرب ہے اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو حوصل کرے تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے فرحان اللہ سربر کائنات سلام نے فرمایا جو شخص یوم آشورہ قسمتوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی اللہ اکبر کتنا مبارک دن ہے امید ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے مبارک مناظر بھی بتاتے رہیں گے اور مدنی پول بھی سنتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم